سلات وسلام یا نبی اللہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک لیے پھر حاضر ہیں اور آج ماہ رمضان المبارک کی بھی شب ہو گئی روزے رخصت ہو چکے اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالی ہماری اب تک کی جو روزے نمازیں تراویاں صدقہ خیرات جو کچھ اللہ کی توفیق سے اس کے کرم سے ہم کر سکے رب کریم اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کا بہترین عجر و ثوابطہ فرمائے بالخصوص ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے تو اس ماہے رمضان المبارک میں بڑی پریشانی اور تنگی کا شکار ہیں اور سحر افطار کے وقت یہ اپنے دسترخوان پر کوئی کشادگی بھی نہیں پاتے اور گھریلو حوالے سے بھی بچاروں کی پریشانیاں کم نہیں ہو پا رہی اگر آپ اس طرح کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو جانتے ہیں تو برائے کرم ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی اس ماہ مبارک کو ایک اچھی انداز سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے گزار سکیں ان کے بچوں کی بھی اس میں دعائیں ہوتی ہیں گھر والوں کی دعائیں ملتی ہیں اور اللہ تعالی کی رضا مگر یہ بات دوبارہ ارض کر دوں پہلے بھی میں نے ارض کی ہے یہ سارے کام کرتے وقت ریا کاری کو بالکل متانے دیجیے گا ریا کاری کی تباہ کاریاں سے خود کو بچا کر عبادت کرنے کی طرف آنا چاہیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات جو ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو یہ سمجھنے کے لیے ہے نا کہ اتنا چھپا کر دے کہ پتہ نہ چلے تو اللہ کرے کہ ہم چھپا کر خط و خیرات کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی دعائیں لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں نہ جانے کس کی دعا ہمارا بیرا پار کر دے کس کی دعا سے ہم راہ راست پر آ جائیں جانے کس نیک بندی کی دعا مل جائے ہاں ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اچھے راستے پہ نہیں تھے پہلے ماضی میں لیکن عزرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اچھے راستے پہ نہیں تھے نہیں کہوں گا بلکہ تو وہ تھا کہ عزرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑا مطلب کہ آپ کو لگا کہ خوبصورت مطلب اچھا نوجوان لگانا تو آپ نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ نسرانی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کہ نسرا نہیں ہے آپ نے رب سے دعا کی اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا دعاؤں سے کام ہو جاتے ہیں ماں کی دعا سے کام ہوتا ہے باپ کی دعا سے کام ہوتا ہے کیا جب آپ کی بچوں کی امی یعنی آپ کی بیوی دعا دے دے کام ہو جائے بچوں کی دعاؤں سے کام ہوتا ہے ہاں ہاں سعید نہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ مبارک ادا ہے کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ مدینے کے بچوں سے دعا کروائے کرتے تھے دعا کرو فاروق بخشا جائے دعا کرو فاروق بخشا جائے دعا کرو فاروق بخشا جائے تو نہ جانے کس کی دعا ہماری مغفرت کا ہماری بخش کا ہمارے لیے آسانیوں کا دروازہ کھول دے اس کا دل خوش کریں گے اور اس, وہ دل سے دعا نکال دے ماں کی خدمت کریں ماں دل سے دعا نکال دے رشتے داروں کی خدمت کریں وہ دل سے دعا نکال دے مگر یہاں یہ ایک بات اور بھی آس کر دوں ان تمام تر معاملات میں جہاں ریا کاری کو قریب نہیں آنے دینا وہیں پر بے پردگی کو بھی قریب نہیں آنے دینا تو بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے جی ہاں بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے غیر محرموں کے ساتھ وہ جس جو پردہ ہے شریعت نے رکھا ہے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں بیوہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ویتیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی سلمان ہے اس کی مدد اگر وہ مدد کا مستق ہے جو بھی اس کی پوزیشن ہے اب اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بے پردگی نہ ہونے تھے اگر کوئی بیوہ کی مدد کرنا چاہ رہے تو ایسا نہیں کہ بیوہ کے ساتھ اپنی بے پردگی شروع ہو جائے کوئی اور مطلب کہ سمجھدارے آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے محض اللہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے محض اللہ کی رضا کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں تو جیسے صدیقی اکبر ابدی اللہ تعالیٰ عن غلام آزاد کرتے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ ایسے غلام کو آزاد کرے نا جو تندرست طاقت طاقتوروں جو آپ کے کام تو آ سکے تو آپ کا یہی مدعا تھا کہ میں اپنے لیے تھوڑی غلام آزاد کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کام کرے یہ بہت زبردست اخلاق ہیں یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے جی ہمیں آج کا موضوع بھی اخلاق کی یاد ہیں حسن اخلاق اور یہ بہت اہم ہوتی ہیں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے ان تعالی آپ توجہ کے ساتھ ابل تاخر اللہ کی رضا کے لیے سننے کی نیت کر لیجئے امید کرتا ہوں کہ بے حد فوائد حاصل ہوں گے بہت بنیادی چیز ہے اخلاقیات اور یہ کوئی ایک ملن ساری یہ اخلاقیات کا حصہ ہے اخلاقیات ایک کتاب الاخلاق یوں سمجھے کہ پوری کتاب ہے جس کا اوپر لکھا ہوا ہے جیسے اخلاق اس نے خلق اس نے اخلاق ٹھیک ہے نا کتاب ہے پوری اب اس کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں کئی مضامین ہیں جو اس نے اخلاق سے متعلق ہیں اس میں ملین ساری بھی آ گئی تھی اس میں یہ سخاوت بھی آ جاتی ہے بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ غور سے سننے کی کوشش کیجیے اور کھا رہے تو اچھی طرح چبا کر کھائیے گا جی اچھی طرح چبا لیجئے گا چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر تین انگلیوں سے تو تین انگلیوں سے کھانا یہ امبیا کرام علیہ و کی سنت ہے آپ بول گے تھے یار تین انگلیوں میں نیوالا بنتا نہیں ہے بن جائے گا منہ میں نظر آتا نہیں ہے آ جائے گا آدت آہستہ آہستہ ہوگی پھر منہ میں نیوالا ڈالنے کے بعد تھوڑا تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کو چبائیں یعنی منہ میں نیوالا ڈال کر چبائیں سنت کے متا جیسے ایک پاؤں کھڑا کر کے آئوں جیسے عموماً بیٹھتے ہیں اور ایک سیدھا پاؤں کھڑا کر الٹا پاؤں بچھا کر بیٹھ جائیے تو ان اللہ تعالیٰ امید ہے کہ سنت کے متابے بیٹھنے کا بھی سواب ملے گا اور تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھائیے گا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تفسلی کے ساتھ توجہ آپ کے کھانے پہ زیادہ توجہ کریں گے تو پھر وہ بیان بھی نہیں سن سکیں گے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد امیر المومنین مولا مشکل کشا تلی المرتضا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس مسلمان پر تعجب ہے جس کا مسلمان بھائی اس کے پاس کسی حاجت کے لیے آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کے قابل نہ سمجھے اگر اسے ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ ہو تو اسے اچھے اخلاق کی طرف جلدی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اخلاق راہ نجات پر دلالت کرتے ہیں ایک شخص نے پوچھا آپ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََہ وسلم سے سنی ہے تو فرمایا کہ ہاں جب آپ کے پاس قبیلہ توئی ایک قیدی لائے گئے ان میں ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وال مناسب سمجھے تو مجھے رہا کر مجھ مجھے قبائل عرب کو نہ ہسائیں کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور بے شک میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا پیدیوں کو رہا کرواتا بھوکوں کو جی بھر کر کھانا کھلاتا سلام کو آم کراتا اور کسی مانگنے والے کا سوار رد نہ کرتا میں ہاتن پائی کی بیٹی ہوں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی یہ سچے مومین کی صفات ہیں اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اور فرمایا اس کو رہا کر دو اس کا باب اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اچھے اخلاق والا ہی جنت میں داخل ہوگا تو یہ روایت جو بھی میں نے آپ کو بیان کی اس میں اچھے اخلاق کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے مدنی پھول اتا فرمائے اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ اس نے جب کہا کہ میرا باپ ہاتم تائی تھا, تھا یعنی میں ہاتم تائی کے بیٹی ہوں اور جو اس نے اپنے باپ کی عادتیں بیان کی ہیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں بھی ایک مدنی پھول میں ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے ضرور عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ سچے مومینین کی صفات ہے اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کا انداز اختیار کرتا بھی ہے ہم جو غیر مسلموں کی تعریفوں پر تعریفوں کے پل کے پل بانتے ہیں تو غیر مسلموں کی تعریف کس چیز کی تعریف کوئی ایمان نہیں لایا وہ قابل تعریف ہے ہی نہیں سب اسے قابل تعریف تو وہ ہے جو مسلمان ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ قابل تعریف کیسے ہو گیا اس طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چند غیر مسلموں نے آ کر بڑے اخلاق اور بڑے ویل مینرز کے ساتھ گفتگو کی نا متاثر کرنے کے لیے امپریس کرنے کے لیے گفتگو کی تو حضرت نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارا اخلاق مسلمانوں والے ناک کاٹی نا ٹھیک ہے مسلمان اپنی بنیادی تعلیمات اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن ہماری تعلیمات تو موجود ہیں نا مسلمانوں نے عمل تو کیا ہے نا اخلاقیات کا مظاہرہ تو کیا ہے نا تو یہ کہنا کہ جناب وہ اچھے اور دی مزہ نہیں آتا یار ہم مسلمان ہیں یار ہمیں یہ نہیں زیب دیتا اور ہمیں زیب یہ نہیں بھی دیتا اور یہ بھی درست ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے ہمارا کردار درست کرنا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی مزید وضاحت سنیے حضرت سیدہ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھا فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اسلام کو اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال سے ڈھاپا ہے اور اچھا سلوک کرنا اچھا عمل کرنا نرم گفتگو کرنا نیکی کرنا کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا مسلمان مریض کی عیادت کرنا مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا مسلمان یا کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور کافر پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کی ایک الگ وضاحت موجود ہے موڑے مسلمان کی عزت کرنا کھانے کی دعوت قبول کرنا مہمان کے لیے دعا کرنا معاف کرنا سلح کرانا سخاوت کرم نوازی بخش کرنا سلام ابتدا کرنا غصے پر قابو رکھنا اور لوگوں کو معاف کرنا حسن اخلاق سے اسلام کا حسون ان چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے کھیل کود جانے بجانے کے تمام حالات ہر کینا اور ایب کی بات جھوٹ ریبت مغل کنجوسی جفا دھوکہ مکرو فریب چگلی لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا قطع رشمی بد اخلاقی تکبر فخر شیکی بگاڑنا اطرانہ مذاق کرنا فش باتیں کرنا اور سننا بھی کینا حسد مدفالی سرکشی دشمنی اور ظلم کرنا اب اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ لکھا ہے لباب الاحیہ یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے کہ یہ العلوم کا خلاصہ ہے مختت المدینہ کی یہ مطبوعہ ہے لباب الاحیہ یہ کتاب کی زیارت کر ہے ٹھیک ہے نا یہ مختت المدینہ سے آپ کو ادیتن مل سکتی ہے جی تو یہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 181, 181 پر سے میں نے کچھ آپ کو روایت بیان کی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اخلاقیات کی ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں کس قدر اہمیت ہے اور اخلاقیات سے ہمارے معاشرے پر کس قدر اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی اگر ہم اچھے اخلاق والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اگر ہمارے اخلاق ہی برے ہیں مثال کے طور پر ہم اپنا سڑکوں پر اور راستوں پر جو کچھ حال دیکھتے ہیں بہت کم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اخلاق بہت مطلب ایک اچھے اخلاق ہو بات بات پر لڑنا بات بات پر جھگڑنا بات بات پر الجھنا فوراً غصہ کرنا اور بدماشی تری بازی بد اخلاقی فہوش کلامی بری باتیں بدتمیزی کرنا اور کیا کیا بیان کروں میں مطلب کیا گھر کیا محلہ کیا مارکیٹ کیا بازار جہاں جہاں جاتے ہیں کیا ٹرانسپورٹیشن کی آپ لے لیے حالت ٹرین میں سفر کریں جہاز میں سفر کریں آپ بسوں میں سفر کریں کہیں بھی بیٹھ جائیں ٹیکسی میں بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور اور پیسنجر کی لڑائی بس میں بیٹھے تو پیسنجر کنڈیکٹر کی اور پیسنجروں کی لڑائی طرف جیسے کہ کوئی اخلاقیات اور بردباری اور وہ صبر و تحمل یہ صبر و تحمل جو سب تو تحمل میں دیکھیں تو صبر لکھا ہوا لغت میں اور صبر میں دیکھے تحمل لکھا ہوا یہ شاید ایک ہی ساتھ بولے جاتے ہیں صبر و تحمل برداشت کرنا تو اس طرح مطلب کہ ہمارے جو اخلاقیات ہے نا یہ بڑے مطلب کہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں ہے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے کردار کو درست کریں اپنے معاملات کو درست کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ جینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی حسن اخلاق کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے آپ روایتوں پر غور کیجئے تو روز قیامت میرے محبوب میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں یعنی yani حسن اخلاق کے ذریعے ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے روز قرب پا سکتے ہیں جی ہاں اتنی زبردست ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے پھر ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم شاہ فرمائے اللہ کا تقوا یعنی اللہ کے لیے تقوا اور حسن اخلاق تو پھر ایک اور روایت میں سن, آپ سنیے کہ مومنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں جو نرم پہلو دوسروں کو مانوس بناتے اور خود ان کے مانس بنتے ہیں اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے ایک اور حدیث میں میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہے ایک اور حدیث میں آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے یہ مطلب چند روایتیں جو اس نے اخلاق سے متعلق آپ کو میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں پھر ہر ایک کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں اس میں امیر اور غریب کا جو ہم امتیاز کرتے ہیں امیر اور غریب کا جو ایک زبردست فرق کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو ان کے درجوں میں ان کے مرتبوں کے مطابق ان کا سب سلوک کرنے کا بالکل ہے شریعت اسلام نے دست دیا ہے لیکن مطلب آپ ایک شخص کو دیکھیں وہ مطلب نہ مسکراتا ہے نہ وہ ملنسار ہے اب اس کو دیکھتے رہے آپ بولے یار یہ کیوں ایسا ہے یہ کیوں ایسا ہے تو کبھی کبھی آپ کو لگے گا لگتا ہے اس بےچارے کا نیچر ہی ایسا ہے یار اس کو مطلب لوگوں سے اچھی طریقے سے ملنا آتا ہی نہیں ہے عادتوں کا بہتر ہونا سلوک کا بہتر ہونا ایٹیٹیوڈ کا بہتر ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کا برتاؤ کس سے کیسا برتاؤ کرتے آپ آپ کا ملنے جلنے کا انداز کیا تو باغ کے بارے میں آپ کا شاید ذہن بن جاتا ہوگا کہہ یہ ایسا ہی ہے لیکن جب اسی شخص کو آپ کسی اہل منصب یا اہل سربت یعنی صاحب دولت اس طرح کے لوگوں سے ملیں گے تو ان کی مسکراہٹ ان کے ملنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے کیوں آخر مطلب ہماری جو مسکراہٹ ہیں یہ امیر کے لیے الگ ہیں غریب کے لیے الگ ہیں مزدور کے لیے الگ ہیں سیٹ کے لیے الگ ہیں نوکر کے لیے الگ ہیں اور جو ان کے جو صاحب ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ہیں آخر ہم نے اپنے اخلاقیات کو لوگوں کے مرتبوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ایسا, ایسا کیا ہے یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے اچھے انداز سے ملنے ملنا چاہتے ہیں تو ہماری وہ نیت کہاں ہے کہ میں سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں آخر غریب آدمی سے ملنے میں ہمارے وہ چہرے کی بشاشت وہ چہرے پر مسکراہٹ اور وہ انداز کیوں نہیں ہوتا ایک عام مزدور ہے ایک عام مزدور ہے مزدوری کا قرار آ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مسلمان ہے ہم اس سے ملتے ہیں اور اسی کے پیچھے اس کا ایک صاحب آ رہا ہے گاڑی کے اندر اور اس سے ملتے ہیں ان دونوں میں آخر فرق کیوں اگر ہم نے اخلاقیات کو اختیار کیا ہے مسکرانے کو اختیار کیا ہے ملن ساری کو اختیار کیا ہے گرم جوشی سے ملنے کو اختیار کیا ہے نرمی سے ملنے کو اختیار کیا ہے سلام میں پہل کرنے کو اختیار کیا ہے ہم ہاں مطلب کہ اگر مسافہ معانی یعنی ہاتھ ملاتے ہیں سنت کے مطابق یا بغل گیر ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں کسی سے اگر ہم نے تمام چیزوں کو اختیار کیا ہے کسی کو ہم کہتے ہیں کہ آئیے آئیے بیٹھیے یہ ساری چیزیں اختیار کیے ہیں اگر اس اختیار کرنے میں ہم نے رب کی رضا کو سامنے رکھا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کہ اچھے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اچھے اخلاق کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں تو آخر اس میں اس قدر بلا مسلیت شرعی و بلا اجازت شرعی یہ تفریق کی چیز کی ہے یہ تقسیم کی چیز کی ہے ہمارے آپس کے معاملات میں یہ غور طلب ہے باہر آج بھی امیرے مدی مذاکرے میں اس پہلو کی طرف بڑی زبردست توجہ دلائی مذاکرات ہیں اور مدی مذاکرہ دیکھتے نہیں ہیں آج زہر کے بعد جو مدی مذاکرہ ہوا کمو بیش یوں سمجھیے کہ سارے چار اور پانچ کے درمیان کا جو ایک حصہ تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے یا یہی آگے پیچھے اس وقت زہر کے بعد مدی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے وقت مناسب پر تو یعنی آج جو میرے سندر نے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ گھر کے اندر ہمارے اخلاقیات کچھ اور ہیں باہر ہمارے اخلاقیات کچھ اور ہیں گھر کی تقسیم کچھ اور ہے باہر کی تقسیم کچھ اور ہے بھائی آ جائے تو جھاڑ دیتے ہیں تو دوست آ جائے تو گلے لگا لیتے ہیں کیوں ہے ایسا ایک شوہر کو دیکھ لیجئے ایک آدمی کو دیکھ لیجئے باہر لوگوں سے ملتا ہے گلی میں لوگوں سے ملتا ہے دفتر میں لوگوں سے ملتا ہے ہسی مزاق مسکرانا اور خوش تب سارے کرتا ہے گھر میں آتا ہے تو اس کے موڈ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کیوں ایسا آخر ہمارے ساتھ عورت کو دیکھ لیجئے جب گھر میں کوئی فون پہ جب بات کر رہی ہوتی ہے پڑوسی سے بات کر رہی ہوتی ہے بڑی مطلب کے مسکرا کر بڑے پیارے انداز سے بات کر رہی ہوتی ہے اور جب گھر میں شور آتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ خوش اندازی خوش مزاجی کے ساتھ اس کا برتاؤ ہی نہیں ہوتا آخر ہم کیوں ہیں میں نہیں کہتا کہ مطلب وہ ہر وقت ایک ہی جیسا مزاج ہوتا ہے لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے کس کے ساتھ کیسا مزاج ہونا چاہیے مزاج شناسی جس کو کہتے ہیں اور لوگوں کے طبیعتوں کے مطابق بات کرنا کوئی ہوتا ہے جو کم گو ہوتا ہے تو وہ کم گفتگو وہ کم گفتگو پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ بندہ کم گفتگو کے ساتھ رہے مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں آپ کے پیر صاحب ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں وغیرہ جو اس طرح ہیں یا بیوی بی کے لیے شوہر کے لیے اہمیت کی بڑی اہمیت ہے اگر وہ کم گو ہے کم گفتگو پسند کرتا ہے تو ہمارا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اسی انداز سے رہیں جس کو چیت پسند کرتا ہے تو وہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا اگر کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ نارمل سارے نارمل جو جیسا وہ ایک ٹاپک الگ ہے میں کہیں اور نکل جاؤں گا البتہ اخلاقیات کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارا یہ جو معاملہ ہے یہ درست ہو جائے ایک روز حضرت ام سلم ربی اللہ تعالی عنہ ام ال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدتنا ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھی آخرت اور اس میں اللہ تعالی نے جو تیار کردہ نعمتوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر رہی تھی اسی میں سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے دنیا میں دو شوہر ہو ایک وقت دو شوہر نہیں ہوتے کوئی طلاق ہو گئی یا پچھلا شوہر ہو پھر وہ تو عورت وہ دونوں جن عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے کسے کسے ملے گی تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم ارشاد فرم وہ اس شوہر کو ملے گی جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس پر بڑا تعجب ہو ان کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے حیرت دیکھی تو ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کو حاصل ہیں اب غور کیجیے کتنا کبال ان ہے یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں یہ حسن اخلاق کو حاصل ہے اس قدر اہمیت اس نے کی اور جہاں اخلاق بدتر برے اخلاق ہوں تو وہاں پر دیکھ لیجیے کہ ایک ایک عورت کے بارے میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے سب و خیرات کرتی ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں پڑوسی کو وہ زبانوں سے اپنی زبان سے عذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے تو فرمائے وہ آگ میں ہے یعنی اخلاقیات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ روایت یہ روایتیں کیسی ہیں کتنی اہمیت ہے اس اخلاقی ہماری شریعت میں ہمارے اسلام میں برتاؤ کی اہمیت سلوک کی اہمیت لوگوں کے مرتبے ان کے ان کے مزاج ان کے انداز کے مطابق بات کرنے کی اہمیت یعنی آپس محبت کے ساتھ رہنا ہے آپس میں پیار کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے پھر دیکھیے کہ زندگی کی جو آپ کی کھاری ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے واپتی ہونے کے بعد یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس قدر وتیاں کی گئیں کس قدر مشکت میں مبتلا کیا گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کیسی تکلیفیں دی گئیں ہمارے آکا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی کی تکلیفیں دی گئی لیکن آپ کے اخلاق آپ کا صبر آپ کا برداشت آپ کا رپلائی آپ کا ریسپانس آپ کا اف و درگزر معاف کرنا مسکرانا یعنی صحابۂ کرام علیہ و نے یہاں تک روایتیں کی روایتیں ملتی ہیں کہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھر کسی کو مسکراتا وہ دیکھا ہی نہیں ہے ایسا مطلب کہ اچھی انداز میں ہم رہنے کی کوشش کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور افعال کا تو کیا کہنا کہ یہی خیال علوم میں آگے چل کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے اخلاق بیان کیے گئے کہ اور میں یہ چند چند آپ کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں کچھ کچھ عرض کروں گا ہم اپنے آپ کو اس طرف جاننے کی کوشش کریں دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل پیش کرتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں ہے جس کو وہ ہے ہی نہیں کوئی یہی وہ صیرت ہے یہی وہ کردار ہے جس کو اختیار کرنا ہے جس کو اختیار کرنے کا قرآن کہتا ہے جس کو اختیار کرنے کی شریعت ہمیں حکومت دیتی ہے اسی کی،, اسی کی پیروی اس کی پیروی کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو اب آپ کو میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں چنانچہ لباب الحیہ میں نمت ایک سے کچھ میں مدنی پھول کرتا ہوں آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق عادات وغیرہ کے حوالے سے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ بردار تھے آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سخاوت کا تو یہ عالم تھا جود و سخا جس کو کہتے ہیں ہم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے آکا آلہ حضرت امام میلے سنو تو کیا شعر عطا فرماتے واہ کیا جود کرم ہے شہ بترا واہ کیا جود کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ہے ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ یہاں تک روایتوں میں میں نے پڑھا ہے کہ آنے والے آئے دینے کے لیے کچھ ظاہر سامان تھا نہیں اس فرمایا کہ بازار سے لے لو قیمت ہم ادا کر دیں گے یہ انداز تھا میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم بڑی سخاوت تھی میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک میں بڑا تھا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا بہت عطا کرتے تھے بہت اتا فرماتے تھے بہت فرما دیتے تھے خیر جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم سے کوئی چیز بھی مانگی جاتی عطا فرما دیتے اچھا آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے اور آپ کی نگاہ کسی کے چہرے پر ٹھیرتی نہ تھی یعنی کسی کے چہرے پر یوں ماپا سے جو ہم نے سیکھا ہے میرے لئے سنت سے کہ اسی کو جو سامنے رکھ کر کچھ اس طرح کے مدنی فلتا فرماتے ہیں. یعنی کسی کے چہرے پر نظریں گارنا اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس لیے ہمیں بارہا یہ درس دیا جاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے تو جب کسی سے بات کرنے کا موقع ملے گا تب بھی اس ادا کو ادا کی جا سکتی ہے کہ ہم نگاہیں نیچی کر کر کسی کی بات سنیں اور اس کے چہرے پر نگاہیں گھار نہ دیں کوئی کو, کو گھاڑ دیتے ہیں نا آ پھاڑ کر دیکھتے جیسے کھا جائیں گے نا ایسا نہ کرے آر امام عید سنت نے رب کریم کی بارکا میں آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی نیچی نیچی نظروں کا جو وسیلہ واسطہ پیش کیا یا الاہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں یا الٰہی رنگ لائیں جب میری بے باقی ان کی نیچی نیچی نظروں کی ساتھ یا ساتھ رنگ لائے دوا کرے یا الہی یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ہماری بے باکیاں ہماری جی ہماری جو کچھ حرکتیں اللہ نام اور بھی مل کھل گئے تو مر جائیں گے یا الہی ہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی ساتھ ان کی نیچے نظروں کی حیا آمین جا ہند نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک کاش نگاہوں کو نیچے رکھنے خود کو مہیا بنانے کی سعادت نصیب ہو جائے ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں یہ وہ سنہرے مدنی پھول ہیں وہ سنہری ادائیں وہ دل ربا ادائیں الحمد للہ اس کے اختیار کرنے سے ہم اپنے اندر بھی بہت درستی اور بہتری پائیں گے اور دوسروں کو بھی آپ کے قریب آنے میں لطف آئے گا یہ جو اخلاقیات کی, کی جو بات ہے نا اس سے لوگ قریب آتے ہیں جی ہاں لوگ قریب آتے ہیں آپ بزی سنیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدین منورہ کے آخری کنارے تک بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو پسند اور بدبو کو ناپسند فرماتے خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے خود کو بدبو سے بچانا چاہیے یعنی لوگوں سے لوگ ہر ہر وہ عادت ہر وہ حرکت جس سے لوگ جھین کھائیں نفرت کریں آپ اس کو مطلب یہ تو ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ کے مزاج میں آپ کا مزاج ترش ہے یعنی سخت ہے آپ ڈانٹتے ہیں آپ جھاتے ہیں آپ وہ پھلا کر بیٹھتے ہیں آپ تنز کرتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں آپ تانے دیتے ہیں جب بھی بات کرتے چپتی بھی بات کرتے ہیں اور مطلب دل اور دماغ کو آپ ٹارچ کرتے ہیں ٹارچنگ کرتے ہیں ان مطلب اپنی زبان سے تشدد کرتے ہیں آپ بتائیے کہ اور پھر فوش بکتا ہے گالی بکتا ہے اور مطلب موقع موقع وہ مطلب بولتا ہی چلا جاتا ہے اور مطلب جس کو کہتے ہیں بکواس کرتا رہتا ہے فضول قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کی لگائی اس کی بجائی اس کی جی اس کی چبلی ایسا مزاج ہوتا ہے آپ بتائیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص نہیں ایسا شخص اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو تو اس سے لوگ محبت کریں گے لوگ اس سے قریب جائیں گے اگر میں کہوں گا نہیں آپ میں یہ عادت ہے تو وہ نہیں نہیں, نہیں،, نہیں،, نہیں،, نہیں، میرے میں آدت کیسے ہو سکتی ہے نہیں آپ گھبرائیں گے آپ کو گھبرانا بجائے آپ کو گھبرانا درست ہے کہ یہ وہ عادتیں ہیں جو کوئی شخص اپنے اندر سننا یا دیکھنا پسند نہیں کرتا مگر ہمارے اندر یہ ہی عادتیں ہیں ہمیں خود کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اگر واقعی مطلب چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں لوگ آپ سے محبت کریں لوگ چاہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں لوگ چاہیں کہ آپ کے پاس آئیں اور بیٹھیں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اس سے ساتھ ساتھ خوف خدا اثرات آپ کے وجود پر ہوں جس کو رونا کہتے ہیں یعنی پچھلے دنوں فیضان شہری سلسلے میں اسی طرح کی, بات تو وہ بات کی کہ یہ رونا کیا تو میں یہ لرس کی کہ رونا کیا خوف خدا سے رونے والوں کے لوگ قریب ہی آتے ہیں اس لیے نہ روئے کہ لوگ میرے قریب آ جائیں گے لیکن آپ بتائیے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں ایک قول آئی عرب شریف سے کہ جو ایک یا دو دن پہلے وہ جو رخصت ہو رہی تھی پتہ نہیں وہ کال یہاں سیف شائڈ نہیں ہوگی فیضان شہری میں آئی تھی اگر ہوتی تو میں وہ کو سنا تھا کہ وہ کال اس طرح کی آئی کہ امیر اللہ سنت کی جو عشر رحمت کی جو رخصت تھی اس پہ جو اثر و مغرب کے میں مناجات افطار کے وقت جو رقت آ رہی تھی اور وہ جو دیکھی مدری چینل کے غالباً میں سائز سمجھتا ہوں تو لاکھوں ناظرین نے وہ کیفیت دیکھی ہوگی ایک جیسے بلک بلک کر ایک بچہ جیسے ماں روک چھوڑ کے جا رہی اور روتا ہے تو وہ ایک کیفیت تھی تو وہ فون آیا ہمیں عرب شریف سے اور وہ بھی کسی شہر کے بھی پانچ سو کلو اندر کی طرف سے کھول آئی کہ میں نے آج امیر علیہ سنت کی کیفیت دیکھی اور مطلب ہم رو رہے تھے شاید کہہ رہا ہمارے گھر والے رو رہے تھے اور میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اب داری رکھوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا باپرے باپ باپ اس نے نیتیں کی اس کے بعد یہ, یہ موضوع چل رہا تھا رونے کا اس میں یہ کول آ گئے. تو اس پر عرض کی کہ یار یہ بتائی کہ کبھی کو اس طرح مطلب کہ ہنسی مزاق کرنے والا ایک بے موقع ایک مسکرانا اپنے چہرے پر ایک حشات بشاش رہنا ایک الگ لیکن جو لوگ ہنستے کھیلتے مسکراہے وہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھار پھار کر ہنستے رہتے ہیں اس طرح کی بعض اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کیا کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس مزاج کے آدمی کو دیکھ کر یا اس مزاج کے آدمی بیٹھ کے یہ نیت کیے کہ یار اتنا پیٹ بھر کر اور زور زور سے ہنستا ہے بس اس کے ہنسنے میں قربان میری آج سے بات کوئی نمک قزا نہیں ہوگی ان چیزوں سے کب کوئی کوفے خدا لے کر گیا ہے ان چیزوں سے کب کوئی مطلب کہ اپنے اندر رقت قلبی لے کر گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے یہ سارے چیزیں لے کر گیا ہے نہیں تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا رونا یاد نہیں ہے اگرچہ آپ کا مسکرانا تو زبردست مسکرانا ثابت ہے مگر آپ کا رونا یاد نہیں ہے یعنی یہاں تک روتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور رونے کی کیفیت ہی ہوتی تھی جیسے کہ ہنڈیاں ابل رہی ہو وہ آوازوں کی اور اعلیٰ امام سنو تو یہاں تک لکھتے ہیں نا کہ اللہ کیا جہنم اب بینا سرد ہوگا رو رو کے مصطفی نے دریا بہا دیے تو خوف خدا سے رونا گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کی محبت میں رونا اس کے رسول صلی اللہ تعالیم کی محبت میں رونا یاد مدینہ میں رونا غم مدینہ میں رونا غم آخرت میں رونا کہ نظام میں کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا میرا میں ہمیشہ تو کیا بنے گا یہ ان گھبراہٹوں میں آنا یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے اور لوگ اس سے کبھی کراہ نہیں کریں گے لوگ اس کو پسند کریں گے لوگ اس کے قریب آئیں گے یار یہ آدمی ہے مزہ آئے گا لوگ واقعی لوگ رونا چاہتے ہیں لوگ ملتے یاروں کو رونا نہیں آتا کیا کریں بتائیے تو اس طرح کی خائفین کے قریب جاتے ہیں نا تو یہ بھی ملتا ہے پھر لیکن یہ جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں واقعی جو خوف خدا والے لوگ ہیں اور اسلام اور شریعت ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے آپ کو اختاق بھی ہوگی ان کی گفتگو میں بھی مزہ آئے گا یہ تنز کرنے والے تانا دینے والے تنقید کرنے والے جیبتیں کرنے والے چگلیاں کرنے والے یہ اسے لوگ نہیں ہوتے یہ مسکرانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں کھندہ پیشانی سے ملنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سخاوت والے بھی لوگ ہوتے ہیں ہاں یہ مال کی محبت اور مال کے اوپر مرنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے تو یہ سارے اوساف ہوتے ہیں بخیل کا کون دوست بنتا ہے سخی کے دوست بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے مدنی پھول اس نے اخلاق کے حوالے سے ہم نے آج لینے کی کوشش کی اسی طرح خوشبو کی بات چلی دی کہ خوشبو کی بھی ترکیب ہمیں کرنی چاہیے عطر وغیرہ اچھی سی اللہ توفیق عمدہ سے اطر وغیرہ رکھا کریں اور اپنے کپڑوں پر نمازوں کے اوقات میں ملنے جلنے کے اوقات میں اچھی نیتوں کے ساتھ کے سامنے والے کو فرخت ہوگی بدبو ہوگی تو وہ بدتوں میں پڑے گا پھر خوشبو سنت کے مطابق پھر لگات پہلے بسم اللہ شریف اور خوشبو جب آئے گی تو درج شریف پڑھوں گا اس اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوشبو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کالس اشارہ کر رہے ہیں کہ آئی وہی یہ چلیں لیتے ہیں جناب مجھے جو وہ حاجی عمران صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے تعلقات میرے والد صاحب سے بہت زیادہ خراب ہیں انہوں نے میرے والد کو اپنے گھر سے بھی باہر نکال دیا اور پھر بھی میرے والد میرے پاس رہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے جو چھوٹا بیٹا میرا چھوٹا بھائی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اب وہ میرے پاس آتا ہے مجھے اپنی مسائل بتاتا ہے جو میری حیثیت میں اس کے مطابق اس سے جو ہے نا وہ جو بھی میں سکتا ہوں اس کے لیے کرتا ہوں مگر پھر بھی جو ہے نا وہ میرے والد کی عزت نہیں کرتا ہے. کیا ایسے میں بھائی کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں بھائی مالی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی شکریہ السلام علیکم رحمۃ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کو برا نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی گفتگو میں فرمایا کہ آپ کے والد صاحب آپ کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہیں مگر آخر وہ چھوٹے بھائی کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ بیٹا باپ سے محبت نہ کرے یہ کیوں ایسا ہے اس کے اسماپ پر میرا خیال ہے کہ غور کیا جائے بھائی سے بیٹھ کر کوئی ایسی بات کی جائے اور کچھ والد صاحب وغیرہ کے حوالے سے کیا جائے کہ مل جائیں البتہ اگر آپ کے چھوٹے بھائی یا کوئی بھی ایسے اسلائی بھائی ہیں جو بات سن رہے ہیں تو باپ ایسا ہے ہی جس سے روٹھا جائے باپ بھی کوئی روٹنے والی شیئر ہے کہ باپ سے کیسے کو آدمی روٹھتا ہے باپ سے کیسے روٹے گئے یار نہیں واقعی سوچنے کی بات ہے اس نے پال پوس کے بڑا کیا جوان کیا اتنی دن رات اسے ہمارے لیے خون جلایا پسینہ پسینا بایا اور ہم اسے بات نہ کریں ماں ناراض ہو جائیں باپ سے باپ ناراض کی ناراضگی سے اولاد کو ڈرنا چاہیے یا اولاد باپ سے یا ماں سے کیسے ناراض ہو تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی اولاد مدنی چینل پر ہے تو باپ کو ایسی باپ کو ایسا ہے نہیں جسے روٹھا جائے اگر والد کی کوئی ایسی چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں تو کوئی اچھا ماحول بنا کر بات چیت کی جائے اور کوئی ایسی نکی کی دعوت کی ترکیب کی جائے اور باپ سے سلو کی جائے اور جو بھی اسباب ہیں ناراضگی کے دوری کے روٹھنے کے اس کو ختم کریں آپ جو سائل محترم جنہوں نے کال کی آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ ایک اچھے اخلاق کے اسلامی بھائی ہیں اور اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور چھوٹے بھائی کی مدد بھی کر رہے ہیں ان کی غربت کا پریشانی کا بھی احساس ہے اب کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ نہیں ہوتا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا رول پلے کرنے میں کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور دونوں باپ بیٹوں کو اچھے طریقے سے ملا لیں اس کے لیے نرمی اور پیار کے ساتھ بات کرنی پڑے گی چھوٹے بھائی سے بھی ہوتا ہے نا بالوں کا مریض ہوتے ہیں چھوٹے بھائی سے بھی نرمی اور پیار سے بات کریں والد کی اہمیت بیان کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا والد صاحب بھی مزید شفقت کریں ذرے والد صاحب رٹے ہوئے ہوں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے رب روٹ گیا تو بےچارے کی آخرت بھی داؤں پہ لگ جائے گی تو یوں اچھے انداز سے ترکیب بنائیں اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا دعا کا بھی ضرور سہارا لیں کہ یہ دعا ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ دل ملا دے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قول سنائیے السلام علیکم وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تعلق پاکستان نیوی سے میں اس وقت اپنے گھر حیدرآباد آیا ہوں اور سر میرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی انگیجمنٹ ہوئی تھی جسٹ چار سے پانچ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے تو وہ انگیجمنٹ ابھی ٹوٹ گئی ہے تو میرا دل ایسا ہو گیا ہے کہ میں اپنی نوکری سے مطلب جاب سے جو ہے نا بالکل میرا دل ہٹ گیا ہے تو مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرا دل ہلکا ہو جائے اور میں نوکری کو دل لگا کر مطلب کرتا رہوں غیر مہربانی آپ کی مہربانی ہوگی اللہ آپ کو صبر فرمائے اور آپ کے مزید آسانیاں فرمائیں اب جو ٹوٹ گیا یا چلا گیا چلا گیا تو اس کا غم نہ کریں اور اب جو ہے اس کو اپنے اس غم میں یا دکھ میں لے کر آنے والے مستقبل کو آنے والے وقت کو اس کا شکار نہ ہونے دیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اور تلاوت بھی کریں ناطے بھی سنیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مزید پیدا ہو اور کسی اور طرح سے دل نکل کر مسجد میں دل لگ جائے میں ویسے آپ کو اس جگہ پر یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ اگر دعوت اسلامی کی مدنی قافلے میں سفر کر لیں اسے موقع پر کیونکہ میں یہ مشاہدے کی بات ہے اور اگر ایسے اسلام میں مدنی چہرے پر سن رہے ہوں گے تو وہ سروزاگر شاید تائید کر رہے ہوں گے کہ اس طرح کے بعض دکھی اور پریشان حالوں کو قافلوں میں سفر کرنے کی عرض کی گئی ہے وہ تیس دن کے مدنی قافلوں میں بھی انہوں نے سفر کیا اور جب اس ماحول سے نکل کر ایک کاف بدنی قافلے کے ماحول میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں سیکھنے سکھانے کی طرف جاتے ہیں پورا جو سوچ کا دھارا ہے وہ کسی اور طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے اور کافی سارے مسائل اس کے حل بھی ہو جاتے ہیں اور ذہن سے کافی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں دل کے بہت سارے بوجھ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں میرا ناقص مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب کریم ہمیں حسنے اخلاق کا پیکر بنائے اور ہر ایک کے ساتھ شریعت کے مطابق شدید تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ملنے کا برتاؤ کرنے کا انداز عطا فرمائے آدمی مدین کا فیضان مدینہ میں ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد عشاء کی اذان ہونے والی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ استقامہ دے آج رات بھی مدنی مذاکرہ ہوگا آپ مدنی مذاکرہ جو باب المدینہ میں ہیں ان سے مدنی التجا فیضان مدینہ میں آئیے جو مدنی چینل پر ہیں مدنی چینل پر دیکھیے سو ذکر ریکارڈ کریے آج پتہ چلا ہے مجھے کہ مجلس حج و عمرہ کی باری ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج وہی ہو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہو سکتا ہے کہ آج خوب مدینے کا ذکر ہو مدینے کی باتیں ہوں مکے کی باتیں ہوں کیا جب وہاں سے کالے بھی آ رہی ہوں تو مدری چینل پر رہیے گا اللہ عمل کی عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم